www.asafaran.com <متحدث> الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعد امنا دعوا فا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله آج کے درس میں ہم نے جو اخلاوت کی ہے یہ صورت البقرہ کی آیت نمبر 115 ہے گزشتہ آیت میں بتایا گیا تھا کہ مساجد کی ویرانی مساجد کی تباہی اور مساجد کو اجاڑنے کی کوشش کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے یہ جو اللہ نے مساجد کی ویرانی کو بہت بڑا ظلم قرار دیا تو یہ حکم صرف مسلمانوں کی مساجد کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ علماء کہتے ہیں کہ سارے عبادت خانوں کے لیے ہے مسلمان خاص طور پر صحابہ اکرام جہاں بھی گئے انہوں نے کفار کے عبادت خانے نہیں گرائے بلکہ کفار کے دلوں سے بت خانوں کی اور بتوں کی عظمت نکال دی گئی پھر انہوں نے خود ہی یہ بت خانے گرا دیے جو کوئی بھی کسی مذہب والوں کا ظلم کے طور پر عبادت خانہ گرانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اسلام کے مطابق عمل نہیں کرتا بعض اوقات جوش میں آ کر ہمارے مسلمان بھائی خاص طور پر پاکستانی بھائی ہندوستان میں ہندوؤں کے ہاتھوں کسی مسجد کی بے حرمتی کا انتقام یوں لیتے ہیں کہ یہاں پاکستان میں ان کے مندر پر حملہ کر دیتے ہیں تو ایسا کرنا صحیح نہیں ہے ہمیں حدود کے دائرے میں رہتے ہوئے دوسرے مذاہب اور ان کے عبادت خانوں کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے ان کی تباہی کی اجازت نہیں دی گئی ہے میں نے عرض کیا تھا کہ مساجد کو ویران کرنے کی کئی صورتیں ہیں ایک صورت تو یہ ہے کہ مسجد کو واقع گرا دیا جائے یہ بھی غلط لیکن اس میں ایک بات ضرور عرض کروں گا اگرچہ بعض لوگوں کو اچھی نہیں لگتی یہ بات لیکن شریعت کے مطابق ہے بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ جہاں دل چاہتا ہے وہاں مسجد کھڑی کر دیتے ہیں یہ نہیں دیکھتے یہ سرکاری جگہ ہے یہ کسی کی پرائیویٹ ملکیت ہے بس جہاں چاہتے ہیں عبادت کھڑی کر دیتے ہیں اور اس کے بعد مسلمانوں کے لیے اس کو کفر اور ایمان کا مسئلہ بنا دیتے ہیں کہ اس مسجد کو جو چھیڑے گا وہ گویا کہ ایمان سے خالی ہے ایسا کرنا بھی غلط ہے کسی کی ملکیتی جگہ پر مسجد بلا اجازت بلا اس جگہ کو خریدے ہوئے تعمیر کرنا یہ جائز نہیں ہے نجائز طور پر سرکاری پلاٹ قبضہ جما لینا یہ بھی جائز نہیں ہے ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے اور آپ جانتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کی غربت کا زمانہ تھا کھانے کے بھی لیے بھی کچھ نہیں ہوتا تھا لیکن اس کے باوجود جب آپ نے مسجد نبی بنانے کا ارادہ کیا تو یہ جگہ یتیم بچوں کی ملکیت تھی اور حضور نے ان کو باقاعدہ اس کی قیمت ادا کر کے ان سے یہ جگہ خریدی اور یہاں مسجد نبی کی بنیاد رکھی اللہ اکبر میرا خیال اس طرف جا رہا ہے کہ یتیموں کی بھی کیا خوش نصیبی ہے یتیموں کا مقام بھی اللہ نے کتنا بلند کیا انسانیت کے آقا بنے اور انبیاء کے سردار بنے تو وہ بھی ایک در یتیم تھے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسجد نبی کی تعمیر کا جس جگہ سے آغاز ہوا وہ بھی یتیموں کی ملکیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجائز قبضہ نہیں جمایا پھر ان یتیموں نے یہ درخواست بھی کی یا رسول اللہ ہمیں پیسے کی ضرورت نہیں آپ مسجد کے لیے ایسے ہی اس جگہ کو قبول فرما لیجیے لیکن حضور نے مفت میں اس جگہ کو قبول نہیں کیا اللہ اکبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی چھوٹی باتوں پر نظر رکھتے تھے آپ نے سوچا ہوگا کہ اگر میں نے یہ جگہ مفت میں قبول کر لی سب لوگوں کو تو پتہ نہیں ہوگا کہ یہ مجھے مفت میں پیش کی گئی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ سمجھے کہ میں نے از خود قبضہ جما لیا اور میرا یہاں مسجد بنانا یہ دوسرے مسلمانوں کے لیے حجت اور دلیل بن جائے اور وہ بھی یوں ہی کسی کی ملکیت پر از خود مسجدیں بنانا شروع کر دیں تو بھائی ایسا کرنا صحیح نہیں ہے یہ غلط ہے شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے تو مسجد کی بنانی کی کئی صورتیں ایک صورت تو یہی کہ مسجد کو ڈھا دیا جائے دوسری صورت یہ کہ ایسا پروٹیگنڈا کیا جائے کہ لوگ مسجدوں میں نہ آئیں ایسی صورت بنا دی جائے کہ لوگ مسجد سے دور بھاگیں معاذ اللہ ایسے سیاہ دل بھی ہیں جو لوگوں کے دلوں میں مساجد کی مساجد کے آئمہ کی مساجد کے خطبہ کی مساجد کے علماء کی توہین بٹھاتے ہیں ان کی تحقیر دلوں میں پیدا کرتے ہیں اور یوں لوگوں کو مساجد سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں میں نہیں کہتا کہ سارے خطبہ سارے علماء سارے آئمہ ہر اعتبار سے درست ہیں اور ان میں کوئی بشری کمزوری نہیں ہے نہیں ایسا نہیں ہے آئمہ اور خطبہ بھی اسی معاشرے کا ایک حصہ ہے یوں بھی جیسے مقتدی ہوں گے ویسے ہی امام ہوں گے لیکن بہرحال جس شخص کو ہم نے منبر پر بٹھایا ہے اور محرام میں کھڑا کیا ہے وہ تعظیم اور احترام کے قابل ہے اس کی عزت کرنی چاہیے اس کی عزت ہم اس کی ذات کے اعتبار سے نہیں کرتے بلکہ اس کی عزت بار سے نبی ہونے کے اعتبار سے کرتے ہیں وہ نبی کے نمبر کا نبی کے محراب کا نبی کے مسلح کا وارث سے ہے اس جگہ کھڑا ہے اور پھر یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جب لوگوں کے دلوں سے ہم ان کی عزت نکال دیں گے تو لوگ مساجد سے علماء سے دور بھاگیں اور بتدریج ممکن ہے کہ وہ دین ہی سے نفرت کرنے لگے یہود نے مساجد کی ویرانے کی جو کوشش کی وہ یہ تھی کہ جب تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا اور بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کو مسلمانوں کا قبلہ قرار دیا گیا تو انہوں نے کی حد کر دی اتنی لمبی لمبی زبانیں اسلام کے خلاف حضور کے خلاف قرآن کے خلاف دہی کے خلاف کہ اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ قبلہ تبدیل ہوگا تو پہلے بیت المقدس کو کیوں قبلہ ٹھہرایا گیا سترہ مہینے تک اس طرف رخ کر کے نمازیں کیوں پڑی گئیں تو اس کے جواب میں فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. مَشْرِق اور مغرب اللہ کے لیے ہے ساری جہاد کا مالک اللہ ہے مشرق کا مالک بھی اللہ مغرب کا مالک بھی اللہ شمال کا مالک بھی اللہ جنوب کا مالک بھی اللہ آسمانوں پر بھی اللہ زمینوں پر بھی اللہ فعی نمات وسم اللہ تم جس طرف بھی رخ کرو تو وہی اللہ کی ذات ہے اللہ کا منہ ہے ساری مشرک قومیں جو ہیں ان کا خدا کے بارے میں تصور یہ رہا کہ خدا کسی خاص جہت میں اور کسی خاص جگہ متمکن ہے چنانچہ وہ اس جہت کو مقدس اور محترم مانتے تھے اکثر قومیں سورج کو سب سے بڑا بیوتا مانتی تھیں یہ جو آپ فون کے بارے میں سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں قرآن میں آتا ہے فرعون نے کہا آنا ربکم اللہ میں تمہارا رب آلہ ہوں تو فرعون حقیقت میں اپنے آپ کو سورج دیوتا کا نمائندہ کہتا تھا اس کا نائب کہتا تھا اصل میں مصری سورج کی عبادت کرتے تھے اور فرعون اپنے آپ کو سورج کا اوتار سورج کا مظہر اور سورج کا نمائندہ بنا کر پیش کرتا تھا تو اکثر قومیں سورج کی عبادت کرنے والی رہی سید ابراہیم علیہ السلاۃ السلام کا بھی جس قوم سے مقابلہ ہوا آپ جانتے ہیں کہ وہ ستاروں کی بھی عبادت کرتے تھے وہ چاند کی بھی عبادت کرتے تھے اور سورج کو تو رب اکبر مانتے تھے اسی لیے حضرت ابراہیم علی علیہ السلاط السلام نے ستاروں کے بعد اور چاند کے بعد سورج پر نظر ڈالی تو پوچھا تھا حاضہ ربی یہ ہے میرا رب حاضا اکبر یہ تو بہت بڑا ہے فلما افلت جب وہ غروب ہو گیا قال یا قوم انی بڑی کہ اے میری قوم میں ان معبودوں سے بیزار ہوں جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو میں ڈوبنے والوں کو خدا نہیں مانتا ہوں زوال پذیر ہونے والوں کو خدا نہیں مانتا ہوں تو سورج کو سب سے بڑا جوتا مانتی تھیں بہت ساری قومیں اور سورج طلوع ہوتے مشرق سے لہذا مشرق کی جہت کے تقدس کے قائل تھے مشرق کی جہت کو محترم مانتے تھے اور بعض قومیں ایسی بھی رہی۔ جو مغربوں کو مغرب کی جہت کو مقدس مانتے تھے لیکن اسلام نے بتایا کہ کوئی جہت مقدس اور محترم نہیں ہے نہ مشرق نہ مغرب نہ شمال نہ جنوب سب جہاد برابر ہیں مسلمانوں کا کعبہ اللہ نے جو بیت اللہ کو ٹھہرایا تو وہ اس زمین کے اور دنیا کے تقریباً وسط میں ہیں جو لوگ مشرق میں رہتے ہیں وہ مغرب کی طرف رخ کرتے ہیں جو مغرب کی طرف رہتے ہیں وہ مشرق کی طرف رخ کرتے ہیں شمال میں رہنے والے جنوب کی طرف جنوب میں رہنے والے شمال کی طرف ایک جہت کو مقدس نہیں مانا جاتا اور یاد رکھیے کہ سجدہ مسلمان کعبے کو نہیں کرتے بلکہ سجدہ اللہ کو کرتے ہیں اور اس طرف رخ کی جاتا ہے مسلمان امت میں مرکزیت باقی رکھنے کے لیے اور اس لیے کہ اللہ نے اس طرف رخ کرنے کا حکم دیا لیکن جب پوری دنیا سے مسلمان نماز میں اپنا رخ کرتے ہیں تو کسی کا رخ مشرق کی طرف ہوتا ہے کسی کا مغرب کی طرف کسی کا شمال کی طرف اور کسی کا جنوب کی طرف کسی ایک جہت کو مسلمان مقدس نہیں مانتے ول اللہ مشرق اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب فعی الله جس طرف بھی تم رخ کرو تو وہاں اللہ کا منہ ہے اللہ کی ذات ہے اللہ علم کے اعتبار سے قدرت کے اعتبار سے ہر جگہ موجود مجبوری کی بنا پر مسلمان کسی طرف بھی رخ کر لے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے جنگل میں ہے ایک شخص قید خانے میں ہے اندھیرا ہے قبلے کا پتہ نہیں ہے تو حکم یہ ہے کہ وہ تحری کرے وہ اپنا گمان دوڑائے جس طرف گمان غالب ہو اس طرف رخ کر کے اس نے نماز پڑھ لی چاہے قبلے کے الٹی طرف ہی کیوں نہ ہو اس کی نماز ہو جائے گی فعی نماز فضم اللہ اور یہ بھی سبق اسلام نے سکھایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی یہ خصوصیت کہ عبادت ہر جگہ ادا ہو سکتی ہے اس کے لیے صرف مسجد میں حاضری ضروری نہیں ہے بے شک مسجد میں آنے کا ثواب زیادہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ لیکن ایک شخص مسجد میں نہیں آ سکتا تو وہ جہاں بھی نماز پڑھ لے وہاں اس کی نماز ہو جائے گی وہ جنگل میں پڑھ لے وہ سمندر میں پڑھ لے وہ فضا میں پڑھ لے عورت گھر میں پڑتی ہے اور ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ثواب سے محروم ہو جائیں گی مسجد کے ثواب سے محروم ہو جائیں گی نہیں اللہ ایسا نہیں کرے گا وہ گھر کی اندھیری کوٹڑی میں لواز پڑھیں گی اللہ ان کو مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب وہی پر عطا فرما دے گا۔ اور مسلمان خاتون کے لیے حکم یہی کہ وہ جتنی زیادہ پردے والی جگہ نماز پڑھے گی اتنے ہی زیادہ اس کو ثواب ہوگا فرمایا کہ فاي نما طول فسم وجه الله ان الله واسع عليم بے شک اللہ وسعت والا اللہ علم والے ہے مقال اتخذ الله ولدا سبحانہ اور وہ کہتے ہیں اللہ نے بیٹا بنا لیا اللہ نے اولاد بنا لی سبحانہ وہ پاک ہے یہود کہتے تھے مکارت یہودیر ابن اللہ اور ضوڑی نہیں کہ سارے یہود کہتے ہوں یہود کا ایک گروہ کہتا تھا کہ ازیر اللہ کے بیٹے مکارت النسارہ ابن اللہ نصارہ کہتے تھے اور کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے اور مکال مشرقو نا بنات اللہ مشرک کہتے تھے کہ فرشتے یہ اللہ کی بیٹیاں ہر قوم مشرک قوم اپنے اپنے انداز میں کہتی تھی کہ اللہ نے اولاد بنا رکھی ہے اتخذ سبحانہ قرآن کے الفاظ دیکھیے قرآن کیسے الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں سارے عیسائی یہ نہیں کہتے کہ عیسیٰ علیہ السلام اسلام جو اللہ کے بیٹے ہیں تو اس طرح بیٹے ہیں جیسے انسانوں کے بیٹے ہوتے ہیں نر اور مادہ کے اتصال سے پیدا ہوتے ہیں بلکہ بہت سارے عیسائی اتحاضی عقیدہ رکھتے ہیں اتحادی عقیدہ کا مطلب یہ کہ عیسیٰ اس علیہ السلام پیدا ہوئے تو انسان تھے مگر اللہ نے ان کو متبنّہ یعنی منہ بولا بیٹا بنا لیا تو اللہ نے یہی الفاظ یہاں پر استعمال فرمائے مکالو اتخل اللہ سبحانہ وہ کہتے اللہ نے اولاد بنا لی ہے اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیے ہے متبنّ بنا لیے ہے فرمایا کہ سبحانہ وہ پاک ہے اللہ کے لیے دو طرح کی صفات ہیں عدمی صفات سلبی صفات اور ثبوتی صفات ایجابی صفات سبحانہ یہ ایسا کلمہ ہے سبحان اللہ کہ جتنی سلبی صفات ہیں وہ ساری کی ساری اس کے اندر آ اللہ کی اولاد نہیں اللہ کا شریک نہیں اللہ میں عیب نہیں اللہ بیمار نہیں ہوتے اللہ کو نیند نہیں آتی اللہ کو اونگ نہیں آتی اللہ کو تھکاوٹ نہیں ہوتی جن چیزوں کی اللہ سے نفی کرنی چاہیے وہ ساری کی ساری صفات سبحان اللہ میں آ جاتی ہیں اور جتنی ایجابی اور ثبوتی صفات ہیں اللہ سننے والا اللہ جاننے والا اللہ دیکھنے والا اللہ خبر رکھنے والا اللہ رزق دینے والا اللہ طاقت والا اللہ قدرت والا یہ جتنی ثبوتی اور ایجابی صفات ہیں یہ ساری کی ساری الحمد میں آ جاتی ہے اسی لیے آپ جو سنتے رہتے ہیں حتم بخاری تھی کسی نے کسی تقریب میں آپ نے شرکت کی ہوگی یہ صحیح بخاری کی دو آخری حدیث ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو کلمے ایسے جو زبان پر بڑے ہلکے میزان میں بڑے بھاری اور اللہ کو بڑے پیارے وہ کہیں سبحان اللہ ہمدھی سبحان اللہ العظیم اس لیے کہ سبحان اللہ کے اندر ساری سلبی صفات آ گئے. بھی ہی کے اندر ساری اجابی اور ثبوتی صفات آ گئی تو فرمایا کہ سبحانہ وہ پاک ہے بلاواتی بل, بل عرض بلکہ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمینوں میں اللہ بتاتے کہ مخلوق کا رشتہ خالق کے ساتھ ملکیت کا ہے ابنیت کا نہیں ہے مخلوق میں سے کوئی بھی نہ اللہ کا بیٹا نہ اللہ کی بیٹی بلکہ ساری مخلوق اللہ کی ملکیت اور جب وہ ساری کائنات کا مالک آسمانوں زمینوں کا مالک جنوں انسانوں کا مالک فرشتوں کا مالک حشرات کا حیوانوں کا مالک تو اسے اولاد کی ضرورت کیا ہے اولاد کی طلب اور اولاد کی ضرورت یہ کسی کمزوری کی نشاندہی کرتی ہے میں چاہتا ہوں کہ کوئی اولاد ہو میں اس پر اپنی محبت نچھاور کروں اولاد ہو بیٹا ہو بڑھاپے میں میرے کام آئے بیماری میں میرے کام آئے گھر کا کام کاج کرنے میں میرا معاون بنے میرا دستوں بازو بنے لیکن اللہ کہتے ہیں مجھے کسی وزیر کی ضرورت نہ مشیر کی ضرورت نہ معاون کی ضرورت نہ خلیفہ کی ضرورت نہ نائب کی ضرورت لہذا مجھے اولاد کی کوئی ضرورت نہیں بہو ماف اسلام آباد اسی کے لیے مخلوق ایسی نہیں جو اس کے مکان سے باہر نکل سکے جو اس کے زمان سے باہر نکل سکے اس کے دنوں سے باہر نکل سکے اس کی ذاتوں سے باہر نکل سکے اس کی زمینوں سے باہر نکل سکے اس کے اس آسمانوں سے باہر نکل سکے اس کے سمندروں سے باہر نکل سکے اس کے جنگلوں سے باہر نکل سکے اس کی ملکیت سے باہر نکل سکے کوئی مخلوق ایسی نہیں جو اس کے طلوع اور غروب سردی اور گرمی کے نظام سے بے نیاز ہو سکے بلکہ ساری مخلوق اللہ کے زمان کی بھی محتاج اللہ کے مکان کی بھی محتاج اللہ کے موسموں کی محتاج اور اللہ کے رزق کی محتاج اور زندہ رہنے کے لیے اللہ کی قدرت کی محتاج کل الحو قانتون سب اس کے فرما بردار بدی اس بل عرض وہ ابتدا ان آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے بدی بدی کا کیا ہے اردو زبان کے اندر اتنی بسعت نہیں کہ قرآن کے سارے الفاظ اور ساری اصلاحات کا ترجمہ اردو میں کیا جا سکے اصل میں بدی اس کو کہتے ہیں جو پیدا کرنے کے لیے نہ تو کسی آلے کا محتاج نہ مال کا محتاج نہ مکان کا محتاج نہ زمان کا محتاج نہ استاد کا محتاج نہ نمونے کا محتاج نہ نقشے کا محتاج نہ مزدوروں کا محتاج نہ معماروں کا محتاج وہ خود ہی نقشہ بناتے ہیں خود ہی حکم دیتے ہیں تو ہو جاتے ہیں جو چاہتا ہے وہ پیدا ہو جاتے ہیں اس آسمان و زمین کو ابتدا پیدا کرنے والا بغیر نقشے کے بغیر مسالے کے بغیر مواد کے پیدا کرنے والا اس میں ان مشرق قوموں کی تردید کر دی جو یہ کہتی تھی کہ مادہ بھی پہلے سے موجود تھا اور روح بھی پہلے سے موجود تھی خدا نے بس یہ کیا کہ مادہ اور روح کو آپس میں جوڑ دیا لیکن اللہ کہتا ہے نہیں نہ مادہ موجود تھا نہ روح موجود تھی مادہ کو بھی میں نے پیدا کیا اور روح کو بھی میں نے پیدا کیا اور پھر دونوں کا تعلق بھی آپس میں میں نے جوڑا ثم خلقنا النطفة علقتا فخلقنا العلقت مزغتا فخلقنا المزغتا ازاما فقسعنا لعزام لحما ثم انشعناہ خلقا آخر فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ وہ بغیر نقشے کے پیدا کرنے والا ہے کسی نقشے کی ضرورت نہیں اس کو اور مواد کی ضرورت نہیں وَإِذَا قَضَى عَمْرًا جب وہ کسی کام کرنے کا فیصلہ کر لیتے فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَقُون تو وہ اسے کہتے ہو جاؤ بس وہ ہو جاتے ہیں علماء کہتے ہیں اللہ کو کسی چیز کو وجود دینے کے لیے کون کا لفظ کہنے کی بھی ضرورت نہیں بلکہ یہ تو انسان کو سمجھانے کے لیے کہا کہ وہ کہتے ہو جا تو ہو جاتا ہے اصل بات یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لیتے تو وہ چیز ہو جاتی ہے اللہ اللہ تیرے ارادے کا نام وجود ہے اللہ تو ہمیں ایمان دینے کا ارادہ فرمالے اللہ تو ہمیں عزت دینے کا ارادہ فرمالے اللہ ہماری حفاظت کا ارادہ فرما لے نہ ادا جب وہ کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کر لیتے اتر کہتے ہیں ہو جا تصو ہو جاتے ہے اور وہ لوگ کہتے ہیں جو کچھ نہیں جانتے اللہ ہمارے ساتھ بات کیوں نہیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی اللہ اکبر یہ منہ اور مسور کی دال کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا اللہ سامنے کیوں نہیں آتا یہ بے علم کہتے تھے جاہل کہتے تھے عام طور پر مشرک کہتے تھے کہ اللہ سامنے آ کر کہے یہ قرآن میری کتاب ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں ان کو نبی مان لو اس کتاب پر ایمان لے راؤ یا کہتے تھے کہ کوئی بلی نشانی جو خم آنتے ہیں اللہ وہ کیوں نہیں دکھاتا مثلا سورہ اسرام ہے مقالو لن نؤمن لکا حتی تفجیر لنا من الارض ینبوعا ہم اس وقت تک ایمان نلائیں گے جب تک کہ تم زمین میں ہمارے لئے چشمانا بہادو او تکور لکا جنت من نخیل معنب فتفجیر الانحار خلالها تفجیرا یا تمہارے لیے انگوروں کا باغ ہو کھجوروں کا باغ ہو اور اس کے درمیان میں نہرے بہہ رہی ہوں اور اس کی تسما کما ذم تلینا کی یا ہم پر آسمان کو گرا دو تعتی باللہ بل ملاک قبیلہ یا اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کر کھڑا کر دو اور یقون تم من ظخرف اوتر فی سما یا آپ کا سونے کا گھر ہو پھر ہم ایمان لائیں گے یا آپ ہمارے سامنے آسمانوں پر چڑھ جائیں پھر ہم ایمان لائیں گے اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے تھے ہم <controlled> اگر آسمان پر آپ چڑھ بھی جائیں تو آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم آپ کو چڑھتا ہوا اور وہاں سے کتاب لے کر اترتا ہوا نہ دیکھ لیں تب تک ایمان نہیں لائیں گے پھر کل سبحان اور ربی حلکم تو اللہ بشر رسولہ میرا رب پاک ہے میں تو ایک بشر ہوں اور رسول ہوں ان کاموں کا کرنا یہ میری قدرت میں نہیں ہے یہ سب اللہ کی قدرت میں ہے تو مطالبے کرتے تھے ہم ایمان بھی لائیں گے جب تک کہ مطلوبہ موضا نہ دکھا دے یا اللہ ہمارے سامنے نہ آئے فرمایا کے کزال کا کالین کو اسی طرح ایسی ہی بات ان کے اگلوں نے بھی کی تھی جیسی باتیں آج مشرقین بھی کے سامنے ایسی باتیں کی اہل کتاب آپ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ آسمان سے کتاب اتارے فقرا اکبر من موس علی السلام سے تو اس سے بھی بڑا مطالبہ کیا تھا اور وہ کیا